اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی اس کی مانی اسے پیٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی اور اس کا دودھ چوٹنا دو برس میں ہے یہ کہ حکمان میرا اور اپنی ماں باپ کا آخر مجھے تکینہ ہے